اللہ نے اپنے ولیوں کی حفاظت کی اللہ نے اپنے ولیوں کی کہ دی حفاظت کی وہاں گزار کے اندر حفاظت خداوندی کے پانچ ذرائع وہ ترشمسا ذریعہ نمبر ایک میرے محترم میں نے تو تجربہ کیا ہے آپ بھی تجربہ کر لیں آپ کا ایک ہو مکان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 غار سے زال یہ ہدایت پانا اللہ کے ہتو سے ہے جس کو اللہ ہدایت محتدی ہے جس کو گمراہ ہرگز نہیں پائے تو اس کے لیے مددگار راہ بترانے والا یہ حفاظت کا ذریعہ ایک آ گیا اب ذریعہ دوسرا تحسب ہوں میں ذریعہ حفاظت نمبر دوسرا ذریعہ یہ کہ ہم جو سوتے ہیں نا ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہیں بند اگلا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سویا ہوا ہے میں چوری کر لوں لیکن وہ اللہ کے بندے جو سوئے تھے نا اللہ نے ان کی آنکھیں کیا رکھی تھی کل ہی رکھی تھی ہاں؟ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے دیکھنے والا دیکھے کہ کیا ہیں یہ بیدار ہیں ایک ذریعہ ہی نمبر دو اور گمان کرتا ان کو اس دور میں جب دیکھتا تو گمان کرتا تو ان کو بیدار حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے کلے بہ ہم ذریعہ حفاظت نمبر کتنی تین پر مایا ہم ان کو دائیں بائیں تبدیل بھی کرتے رہے ان کی کروٹ تبدیل ہوتی رہی دائیں بائیں کیوں اگر تبدیل نہ ہوتے بالکل ایسے سیدھے ہوتے تو ان کا بدل لگ جاتا نہیں ہاں چاہے زخمی ہو جاتا ہے وہ نلے بو ہم اور کروٹ بدلتے تھے ان کی دائیں بائیں وہ کل بوم باپ سے تو ذریعہ ہی نمبر دی؟ اور ہم نے اس کے ان کے کتے کو بٹھا دیا دہلیز پہ یہ غار تھا نہ بڑا تو غار کا جو دہانہ تھا منہ اس کو کیا کہتے ہیں دہلیز کہتے ہیں اردو میں فارسی میں ہم نے کتے کو وہاں بٹھا دیا وہ ایسے اپنے پاؤں دراز کر کے بیٹھ گیا کتا گیا مر لیکن لوگوں کو کیا معلوم ہوتا تھا کہ زندہ ہے کوئی جرا نہیں کرتا تھا اندر آنے کی اور کتا ان کا پھیلانے والا تھا اپنی ٹانگوں کو چاہے اپنی باہوں کو اوپر دہلی اس کے کتنے دریا آئے گی حفاظت کے آگے پانچواں ذریعہ حفاظت کہ اللہ نے روب بھی رکھ دیا ان کا در کیا اگر کوئی جھانکتا نا تو اتنا رو پیدا ہوتا بھاگ جاتا اگر جھانکتا تو ان کے اوپر البتہ پیٹ پیڑتا ان سے بھاگنے والا بالا ملے تو من ہم رو با اور تیرے اندر دہشت بھر جاتی رو من دہشت بھر جاتی و کگال کا باسنا ایک کگال کا کا تعلق یہ ہے کما انمنا ہوں کگال کا باسنا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 اور اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو حو کا تعلق ہے محا تو وہ بھی جواب دے سکتا ہے یہ کالو دوسرے لوگوں نے کہا دوسرے بعد نے کہا کہ رب تمہارا خوب جانتا ہے ساتھ اس مدت کے کہ ٹھہرے تم اب یہاں سے حضرت ابن عباس نکالتے ہیں کہ وہ سات آدمی تھے کتنی تھے جی کیونکہ کالا کائل ایک ہوا نا تو اس کا جواب کالو لبے سنا کتنی نے دیا تین دن جمع ہے تو ایک اور تین کتنی ہو گئے لیکن دوسروں نے کہا کال ربالا تین اور بھوک لگی ہے ایک آدمی کو بھوارے چاندی کا روپیہ دے کے یہ شہر کی طرف چاہیے دیکھے کون سال میں سفاقی جاتا رہے لے آئے کھانا اس سے وال اور چاہیے خوش تدبیری کرے اچھی تدبیر سے جائے واپس آئے اور نہ جترائے ساتھ تمہارے کسی کو کسی کو نہ بتائے کہ وہ ہیں اب دیکھو سات آدمی اللہ کے ولی تھے یا نہیں تو حاضر ناگر تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شاہی بدل گئی ہے اور ہم تین سو نو سال سوئے رہے ہیں ایک دن سمجھ رہے ہیں ان نہ بے شک اگر متلے ہوئے نہ تمہارے اوپر وہی کافر یار جو مو کو راجم کریں گے تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے یا لوٹائیں گے کو جبران اپنے مذہب کے اندر اور ہرگز نہیں کامیاب ہوگے اس وقت کبھی بھی وغال کا آسر نن سال آسر کے بعد کیا مقدر ہے ناس آسر نن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 جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت نہیں کسی قسم کا شاکست میں بعض یہ بات ہی ختم ہو گئی اب ان کا جھگڑا وفات کے بعد کہ کبا بنائیں یا کیا بنائیں وہ کیا بنائیں مسجد بنائیں یا قبا بنائیں کیا قبا ہوئے گئے نا اچھا عرتناز ہونا بعد وفاتہم نیچے لے کھلو باد وفاتہم جب جھگڑا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد آپس میں تھی امر ان کے معاملے میں کہ کیا کیا جائے یادگار پس کہنے لگے با بناؤ ان کے اوپر کبا کوئی عمارت رب ان کا خوب جاننے والا تو ساتھ ان کے لیکن کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پہ اہل حکومت یا نیچے کو اہل حکومت حکومت مباہدین کی تھی پہلا بادشاہ کیا تھا جی دکیالوس ہاں اور دوسرا بادشاہ کا نام تھا سیس، بڑا مشکل نام ہے سیس، یہ قرآن میں دیکھ لینا کافی قرآن میں بھی ہے یہ مواحد تھا اہل حکومت کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوا اپنے معاملے پہ البتہ ضرور بنائیں گے ان کے اوپر کس کو مسجد کو تاکہ معلوم ہو کے مواحد تھے یادگار اچھی ہو سکون اب فرمایا لوگ آپس کے اندر جب بحث کریں گے نا کہ اصحاب کے کاف کتنی تھے کوئی کہے گا تین تھے چوتھا کتا تھا کوئی کہیں گے پانچ تھے چھٹا کیا کتا تھا ایسے بحثیں کریں گے یہود ایسے بحثیں کرتے تھے ان قریب کہیں گے ہم سلاستوں سلاستوں سے پہلے کا مقدر ہے وہ تین تھے چوتھا کتا تھا کہیں گے پانچ تھے چھٹ کتا تھا رجمن بلغیر یہ پتھر مارنا ہے بغیر نشانہ دیکھے رجمن منا پتھر مارنا ہے بلغیر بغیر نشانہ دیکھے بھائی ہی نہ دیکھو ایسے پتھر مارو فضول نہیں تو کس پہ مارو گے نشانہ ہوگا تو پتھر لگے گا نشانے پہ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 ان کے بارے میں اللہ نے کہا کا رجمم اے ایسے پتھر مار مارے غیر طور پہ لیکن ان کے بارے میں کہا رجم بلگائے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہیں؟ سچے ہیں آپ فرما دیجیے تعلیم جواب آپ فرما دیے رب میرا خوب جانتا ہے ان کی شمار کو نہیں جانتے ان کے اداد کو مگر تھوڑے یوں تو نہیں فرمایا کہ بالکل کوئی نہیں جانتا اب جب فرمایا تھوڑے جانتے ہیں تو تھوڑوں میں کون ہے ابن عباس اور ابن مسعود ہیں فلاح تمہارفی بس نہ بحث کر ان کے بارے میں مگر بحث سرسری اور نہ پوچھ ان کے بارے میں ان یہود میں سے کسی ایک سے جو فضول باپ سے کرتے ہیں نا ان سے نہ پوچھو تو یہ قصہ ختم ہوا ناساب کہاو کا اب تم بھی خاتم و ہے اس بارے میں تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور نہ کہ کسی چیز کے کہ میں کرنے والا اس کام کو کل مگر یہ کہ چاہے اللہ انشاءاللہ ضرور کہو اگر کبھی بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت کہو اور یاد کر رب باپ کو جب بھولے تو باکل اور آپ ان کو فرما دیجئے یہ اصحاب کہب کا قصہ جو ہے نا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 اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں وہ غار میں چھپے تھے یا نہیں یہ سورج مکی ہے کہ حضور بھی مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چھپے تھے غار میں یوں بھی ہو سکتا ہے دیکھو وَقُلَّ امید ہے یہ کہ دکھلائے مجھ کو میرا رب واسطے زیادہ قریب کے اس سے دلیل نبوت کی اس سے دلیل نبوت کی آگے سمجھ آ, نبوت کی دلیل زیادہ دکھائے یا اس قسم کی راہ دکھلائے اس قسم کی راہ کیا آپ کا غار کے اندر داخل ہونا بالا بسم اب تم جو کہتے ہو نا یا وہ کہتے تھے ایک دن یا آدھا دن پر میں ٹہرے بیچ کہ ہار کے تین سو سات اور زیادہ کیا انہوں نے کتنی کو نو کو یہ تعبیر کیوں کی گئی ہے سلا سمیات سنی نے وز دادتے سا نو کو دا ذکر کیا سات ذکر کر دیتے تو اس کا جواب سنیے غور فرماؤ یہ جو ہمارے سال ہے نا کوئی شمسی ہیں کوئی کا ہیں کمری تو فرمایا تین سو سال تو کس کے ہوئے شمسی ہوئے لیکن کمری سال جو ہے شمسی سے کم ہوتا ہے نہیں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 کہ یہ آیت ایسی ہے کہ آیت کے اندر کتنی دعوے ہیں جی چار دعوے بتایا دعو نمبر خاص اللہ کے لیے غائب آسمان زمین کا اختر میں ہی واس میں کیا ہی سننے والا دیکھنے والا داو نمبر دو حاضر مولیون نہیں ان کے دیے اللہ کے ساقوفا دعو نمبر تین بولا یو شرک سر فلم وہی ہے دعوی نمبر کتنی چار چار دعوے آ گئے اور کس سے اس کے اوپر مرتب ہیں واتل فرائض خاتم علم دیا میرے مامو آپ نے ان کو جواب ٹھیک ٹھاک دے دیا اب آپ اپنے فرائض ادا کرے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 بھائی ہم مولویوں کو چاہیے اپنے طلبا کے ساتھ محبت پیار رکھے یا نہیں یہی ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ والا یہ کتنا خریدا نمبر تین کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی کے بازار گھومو اور تمہیں ریس آئے کہ ہے یہ دکانیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. یہ بنگلے ہمارے پاس ہوتے ایک آدمی نے کسی بزرگ کو کہا تھا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 پھر اپنا قصہ اس نے ایک لمبا سنایا جی یہ خیال کرنا اوئے ہونا کہا کر کے ہم اس جیسے بن جائیں ہاں یہی ہو جیسے بیٹھ جائیں ایسے کیا ایسے رہ جائیں ہاں اللہ کا دین سیکھیں قرآن پڑھے بلا تو نمبر کتنی تین نہ دوڑیں آنکھیں تیری ان سے اے غریبوں غریبوں سے تیری آنکھیں دوسری طرح نہ دوڑیں دنیا داروں کی طرح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 اور پیچھے لگا اپنی فہش کے اور ہے معاملہ اس کا حد سے بڑا ہوا یہ اس لیے فرمایا کہ کافر حضور کو کیا کہتے تھے قریشی کہ غریبوں کو کیا کرو ہٹا دو تب تمہاری بات سنیں گے وقل الحق میرا رب یہ فریدہ نمبر کتنی آ فرما دی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اختیار تو ہے نا دنیا میں بے شک پیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو یہ زرر کفر ہے کفر کا زرر سمجھ لیجئے ایسی آگ کہ احاطہ کریں گے ساتھ ان ظالمین کے اس کی کناطیں کناطے جانتے ہو وہ بابا جلسہ کرتے ہیں تو ارد گرد جو کھڑا کرتے ہو کیا ہوتی ہیں کناطیں ہوتی ہیں تو دو کی جو ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی کیا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 مسل تانبے پگلے کے ہوگا بھون ڈالے گا چہروں کو جگہ کا منع آرام جگہ ٹھکانے کی جگہ انشارت یہ تو کفر کا ذرار تھا انجام کفھا آگے بشارت بے شک جو لوگ ایمان لے بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ثواب ان کا جو نیکی کرتے اچھے مل کرتے ہیں یہ آگے پڑی ہی چیز ہے ان کا انجام دشارت بھی ہے انجام یہ لوگ ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے ہمیشہ کے جاری ہوں گے نیچے ان کے نہریں پہنائے جائیں گے بیچ اس کے یہ مین زائدہ ہے کندن سونے کے آپ سوال کریں گے کہ کندن مرد پہنے وہ تو عیب ہے کوئی عیب نہیں کندن عورت پہنتی ہے نا مرد کندن پہنے تو کیا ہے لیکن میں عرض کروں گا گھڑی پہنتے ہو گھڑی کی چائن ہوتی ہے ایک بی تو کنگن اس نمونے کے ہوں گے جیسے آپ کی کا ہوتی ہے گھڑی ہوتی ہے کہ اور تم مشاوت والے تھوڑے ہوں گے اور پہنیں گے سیابن خزرن کپڑے سبز مین سون دس باریک ریشم سے بھی ہوں گے بوٹے سے بھی باریک ریشم کا کیا ہوگا جی کورتا کمیش موٹے ریشم کی سلواریں ہوں گی تکیا لگائیں گے بیج بہشتوں کے اوپر تختوں کے اچھا ہے سواب اور اچھی ہے آرام دہ بلہم بالحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسرے دعوے سے متعلق تیسرا دعویٰ کون ہے جی کار ساز مشکل شاہ کون ہے اللہ ہے کہ دیکھو یہ دو آدمی تھے ان میں سے ایک مشرک تھا ایک مواحد مشرک کا باغ تباہ ہو گیا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 دونوں باغ ایسے تھے کہ لے آتے اپنا پورا پھل ہر فصل کے اندر اور نہ کم کرتے اسے کسی چیز کو اور جاری کیا ہم نے درمیان ان دو باغوں کے نہر کو کانگ سمر اور تھا وہ اس کے بہت پھل سمر کمن پھل ہی کر سکتے ہو سمر کمن دوسرا مال بھی کر سکتے ہو کیا اس کے علاوہ اور پھل تھا یعنی دوسرا مال بس کہا اس نے اپنے ساتھی کو مواحد کو یہ صاحب کے لیے کو مواحد وہ خود کیا تھا جی مشرق اس نے کہا اپنے ساتھی مواحد کو جرہاں لے کے گفتگو کرتا تھا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے بت بار مال کے یہ بیماری پہلی یا اس کے اندر فخر کی پہلی بیماری کس کی تھی فخر کہ میں اکثر ہوں تجھ سے مال کے اندر اور غالب ہو جماعت کے اندر اور داخل ہوا اپنے باغ کے اندر درا ہارے کے ظلم کرنے والا تھا اپنے وجود پہ یہ دوسری بیماری شرک کی پہلی فخر کی دوسری شرک کی اور کہنے لگا نہیں گمان کرتا میں یہ کہ ہلاک ہو یہی میرا باغ ہمیشہ اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو تو قائم ہونے والی یہ تیسری بیماری ہے انکار قیامت کی انکار کار قیامت کی بیماری بھی تھی والا ردت تو چوتھی بیماری جھوٹا دعویٰ بل فرم قیامت آئی سی نا ہم وہاں مزے کریں گے وہاں بھی باغات ملیں گے یہ جھوٹا دعویٰ ہے یا نہیں چوتھی بیماری جھوٹا دعویٰ البتہ اگر لوٹایا گیا میں تو رب ربا پنگے پاؤں گا بہتر اسے جگہ لوٹنے کی قال اللہ ہے بہو مواہد نے اس کو نصیحت کی کہا واسطے اس کے ساتھ ہی معاہدے نے وہ گفتگو کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا کفر کیا تو ساتھ اس ذات کے جس نے پیدا کیا تو اس کو مٹی سے مٹی ہمارا کون سا ماد ہے بہ دیا کریبی ہاں پہلے پڑھ چکے ہو پھر لچ مادہ کرے پھر درست بنایا تو اس کو مار لا قا قل میں لا قن آنا آتا کے دو لا کنا لا آنا تھا اور آتا کے دو آگے مقدر ہے لا کن آنا آتا کے دو لیکن میں تو یہ اتقاعد رکھتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور نہ شریک کروں گا میں ساتھ رب اپنے کسی کو بلاولا یہ نصیحت ساری کر رہا ہے ارے میاں کیوں نہ جب داخل ہوا تھا تو اپنے باغ کے اندر تو لولا کلتا لولا کلتا پہ لگے گا کیوں نہ کہا ت نے یہ کہ ماشاءاللہ اللہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے نہیں کوئی طاقت مگر ساتھ اللہ کے ان تارا نے اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو کہ قلیل ہوں تو اس سے بت بار مال کے یہاں جی غور کرو کہ آنا مبتدا تو اکلو نہ ہونا چاہیے لیکن اس کو مبتدا نہ بناؤ ضمیر فصر بناؤ آنا کے نیچے کا لکھنا ہے تو تارا نی یا سن ہے تارا نی تو یا جو ہے اس کا پہلا مفہول ہے تارا نی دوسرا مفہول کیا ہے اکل اکلا آگے آنا ضمیر فصلہ ہے اگر دیکھتا ہے کلیم ترین آپ سے بہت بار مال و اولاد کے تو قریب ہے رم میرا یہ کہ دے دے مجھ کو بہتر تیرے باپ سے چاہے دنیا میں دے یا کب دے بحشت میں اور بھیج دے اس کو پر عذاب آسمان سے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 اور اپنی ہتھیلیوں کو ملتا تھا ایسے ملتے ہیں نا پر صبح کی اس نے ملتا تھا اپنی ہتھیلیوں کو اوپر اس کے خرچ کیا تھا اس کے اندر اور یہ باغ گرنے والا تھا اپنی چھتوں پہ یہ چھت نہیں بناتے انگور کی چپری ہیں. اور کہتا تھا یا لانے کاش کہ میں نہ شریک کرتا ساتھ اپنے رب رابطے کسی ایک کو. آئے شرک کیا مارا گیا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 اس واقعے سے معلوم ہوا کہ البلاۃ اللّہ حق سارے اختیار اللہ بر حق کے لیے ہیں تو مالحمن ولیین آ مالہم من ولین کے متعلق ہے اس دعوت وہی اللہ بہتر ہے عزر و کے آخرت میں سوا دے گا اور بہتر ہے عزرو انجام کے دنیا میں بھی انجام اللہ اچھا دیتا ہے شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواد خالق و کلو شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف جب کہ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ سکتے ہیں